داری کا کام ہے. وہ ایک اہمیت کا حامل ہے غور سلمی بہت ہوگی بجائے اس کے کہ ہمارا جے ٹیم اور منتظر ہو اس کو غور سے تو نہیں چاہتا آپ کو معاشرے کے اندر بہت زیادہ فائدہ دے اکثر لوگ نام دے کر کے سمجھتے ہیں کہ واقع نیم کی ہی جماعت ہے تو بات یہی ہے کہ تلاب کے موسم پر بندہ دیکھ لیا جائے تو وہ سندر نہیں ہوتا اس لیے اس موضوع کو سلیکٹ کیا گیا اور اس پر فلمیں جو فلم وا ہوگی لیکن موبائل مظاہرہ ریکارڈنگ وکاس دیتا ہوں تو زیر شاید محسرم خاطلہ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرك ونعوذ بالله من شروري أنفسنا ومن سيئة أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يبلل فلا حادية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمدًا عهده ورسوله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 قال اللہ في القرآن اعوذ من من ونفسه ونفسه. وقال جماسلم المسلمين امام قال العاذ رضي الله تعالى عنه فقلت ان لم تكن جماعات ولا ايمان فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذل تلك الفرق كلها وقال الله عز وجل في مقام اخر حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلني اعمل صالحا فيما تركت اللہ نے جب سے امام جناب محمد جنابا صلی اللہ علیہ وسلم کو مبروز فرمایا ہے باطل قوتیں اس وقت سے لے کر بھی اس نور حق کی تندیل کو بجھانے کے لیے تیری چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور وہ مختلف پیرائے میں مختلف شکلوں میں مختلف ادوار کے اندر ظہور پذیر ہوا کرتی ہیں اور کبھی وہ اسلام کا لبادہ اوڑ کر اور کبھی بالکل سر عام اسلام کا مدے مقابل بن کر اور وہ بہت ساری قوتیں جنہوں نے اسلام کا لبادہ اڑا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا اور بڑے اچھے اچھے اپنے نام رکھے لیکن اس کے باوجود وہ لوگ دین اسلام کو بگاڑنے اور اس کو خراب کرنے کے لیے توڑ کوشیں کر رہے ہیں اور ان تمام تر جماعتوں فرقوں اور گروہوں کے اندر جو ایک بنیادی روح ہے وہ یہ ہے کہ یا تو وہ وحی کو نہیں مانتے یا وہ وحی کو مانتے تو ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں مانتے وحی کے کچھ حصے کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے اور یا پھر وہ ساری کی ساری وحی کو مانتے ہیں لیکن اس کا معنی وفوم جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ نہیں لیتے بلکہ اس کے معانی اور مقاہیم اپنی عقلوں سے سمجھنے کی ناکام کوششیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ راہ راست سے گمراہ ہو جاتے ہیں تو جس فکرے کو اب ہم زیر بات لانے لگے ہیں یہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے ان کے بہت سارے اب تو گروہ بن چکے تقسیم در تقسیم کا یہ لوگ شکار ہو چکے پہلے پہل یہ مذہب کراچی کے اندر ظاہر ہوا تھا اور اس کے دو بڑے بڑے دھڑے پیدا ہوئے تھے ایک جماعت المسلمین ڈاکٹر مسحود الدین عثمانی کی تھی اور ایک جماعت المسلمین مسحود احمد بی ایس کی تھی اور ان کے درمیان بھی کوئی خاصا اختلاف نہیں تھا چند ایک ایک دو باتوں پر یہ کرتے اختیلا آہستہ ایک آپ کے اس ملتان کے اندر بھی اس کا بانی موجود ہے ڈاکٹر بشیر جس کو کہا جاتا ہے اور ایک گروہ وہ پشاوری عبدالحادی کا ہے اور ان سے بھی ایک علیحدہ ہونے والا گروہ آپ کے اسی ملتان ہی کے اندر ایسا بھی ہے جو کہ سرے سے حدیث کو وہی ماننے کا منفر ہو چکا ہے اور وہ نماز کے تارک تارق و سوم رمضان کے تارک حج بیت اللہ کے تارک ہو چکے ہیں اور مکمل طور پہ کا انکار کر چکے ہیں احتیاط اور عمل تو بہرحال ہم ان کی چند ایک موٹی موٹی باتوں کو پہلے سمجھیں گے جس پر یہ لوگوں کو بالعموم مغالتا دیتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ ساری بات آج کی مجلس کے اندر سمیٹی نہ جا سکے کیونکہ ان کی جزئیات بہت زیادہ ہیں بہرحال چند ایک عمومی پیش کی جانے والے اعتراضات اور اشکالات انہیں ہم کھولیں گے پہلے نمبر پہ تو ان کے نام کا مسئلہ ہے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے پرانے مجید میں فرمایا ہے اللہ تعالی نے تمہارا نام مسلمین رکھا ہے مت کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی لہذا ہمارا نام جماعت المسلمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تلزم جماعت المسلمین و احموم مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا لہذا جماعت المسلمین میں شامل ہونا یہ فرض واجب اور لازم ہے یہ ایک بنیادی پہلا مغالطہ ہے تو اس کا جواب کئی ایک طریقے سے دیا جاتا ہے پہلے نمبر پر تو اس بات کو سمجھے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ہوا المسلمین اللہ نے سمہارا نام مسلمین رکھا ہے یہ لفظ مسلمین اللہ تعالیٰ نے بطور علم استعمال نہیں کیا بلکہ بطور وصف اور استعمال کیا ہے جیسے اللہ نے اہل ایمان کا نام پرانے مجید کے اندر متقین مؤمنین فادرین کئی ایک نام اللہ تعالیٰ نے متقین کے رکھے ہیں اور وہ باعث سپاہے سورہ آزاد کے پہلے سفید کوئی بندہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے بے نام رکھے تو یہ لفظ مسلمین وسط کے لیے استعمال ہوا ہے بطور علم نہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے نام رکھا ہے مسلمین کس کا جماعت کا پتنگ نہیں اللہ نے مسلمین نام رکھا ہے تمہارا یا تو اللہ تعالیٰ فرما دینا ہوا سما جما کم اللہ نے تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے پھر تو ان کی کوئی دلیل بنتی تھی یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہوتا ہوا جماطل مسلم اللہ نے تمہارا نام جماعت المسلمین رکھا ہے حالانکہ قرآن کا یہ لفظ نہیں ہے قرآن کے کی الفاظ کیا ہے ہوا سما اللہ نے تمہارا نام رکھا ہے المسلمین اب جماعت المسلمین کے داعی سے یا اس کے قائد و بانی سے یا اس کے پیرو پاروں سے کوئی بندہ پوچھے بھائی تیرا نام کیا ہے میرا نام بھی فضل کریم اچھا تیرے باپ کا نام کیا ہے باپ کا نام کریم بخش اللہ کے بندے اللہ نے تیرا نام مسلمین رکھا ہے تو نے جو نام اللہ تعالیٰ نے رکھا اس کو چھوڑ کے اور باپ دادا کے نام سے کیوں تعارف کرواتا ہے سوچنے کی بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہوا سماپل المسلمین اگر یہ لفظ مسلمین بطور علم اللہ تعالیٰ نے بطور اسم اللہ تعالیٰ نے علم کے طور پر استعمال کیا ہے تو پھر اس کو کہنا چاہیے کا تھا کوئی پوچھتا کہ تو کون جواب دیتا میں مسلمین ابھی آپ جماعت المسلمین کے پیروکار ہیں کون سی جماعت المسلمین اس کا معنی کون ہے مسلمین پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں سب کا نام مسلمین جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ایک کا نام عبد اللہ ہے عبد الرحمان ہے عبد القار ہے عبد الرزاق ہے کسی کا نام کچھ مختلف نان ہے کیوں لو اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے عالم تعارف کے لیے استعمال ہوتا ہے اللہ نے فرمایا ہے تمہارا نام اللہ نے مسلمین رکھا ہے یہ نہیں کہا کہ تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے اور نہ ہی یہ فرمایا ہے کہ تمہاری جماعت کا نام مسلمین رکھا ہے لہذا یہ آئے سرے سے ان کے لیے دلیل بندی سمجھ آ رہی ہے نا باپ کی غور کریں گے تو ان اللہ سمجھ آ جائے گی کیونکہ معاملہ تھوڑا سا علمی ہے اچھا پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل المسلمین و جماعت مسلمانوں کی جماعت اور مسلمانوں کے امام کو لازم پکڑنا اب یہ جماعت اور امام یہ وسط ہے عالم نہیں ہے اس کی دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ جبر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح بخاری کی اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جماعت اگر جماعت نہ ہو تو میں کیا کروں حکم تو ملا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو لادم پکڑنا ہے مسلمانوں کی جمعیت کے اندر رہنا ہے مسلمانوں کی جماعت سے باہر نہیں نکلنا جو بندار مسلمانوں کی جماعت سے ایک بالسٹ بھی باہر نکلا تو آج خالا رنگ کا تل اسلام اس نے اسلام کے کڑے کو گدل سے اتار کے پھینک دیا تو پوچھ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو ان کا امام نہ ہو جس طرح آج ہمارے دور میں ہے مسلمانوں کی کوئی جماعت موجود نہیں مسلمانوں کا کوئی امام موجود نہیں اس امامت سے مراد امامت قبرا خلیفہ راشد کی امامت ہے اور یہی مراد ہے ارے جماعت المسلمین عطل جماعت المسلمین مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑنا وہ امامہم ان کے امام کو لازم پکڑنا یعنی مسلمان جب ایک خلیفہ پر مجتمع ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں تو پھر بیعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا مسلمانوں کے خلیفہ کے ہاتھ پر بیان کرنا اسم تک ان جمع اگر جماعت نہ ہو تو پھر فرمایا پاک دل تل کل کا پل جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہوں گے جتنے بھی شرف ہوں گے جتنی بھی جماعتیں ٹولہ ہوں گی ان سب سے جدا اور علیحدہ ہو کے رہنا ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب مسلمانوں کی جماعت نہ ہو مسلمان پھر بھی موجود ہو سکتے ہیں جب مسلمانوں کی جماعت نہ ہو مسلمانوں کا وجود پھر بھی ہو سکتا ہے کیونکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں دل, دل, کل کل اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسلمانوں کی باہمی چتکلش چلی حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تو یہ دونوں سے علیحدہ ہو بیٹھے رہے ابتدا تھوڑی سی انہیں پیش بدمی کی بات کے پیچھے ہٹ گئے اور بھی کئی ایک سوال سے کہ مسلمانوں کی اب جماعت ختم ہو رہی ہے مسلمان دو گھڑوں میں تقسیم ہو رہے ہیں لہذا نبی علیہ السلام اسلام کا فرمان ہے کہ جب یہ جماعت ختم ہو جائے تو آج دل دل کر ان سارے گا رہنا ہے تو اس حدیث کے اندر جو لفظ جماعت المسلمین استعمال ہوا ہے وہ بھی بطور الگ نہیں بلکہ بطور بصر استعمال کیا گیا ہے اب آج کا کوئی اسے والا کہہ دے کہ جی ہم جماعت المسلمین ہیں. پوچھو گے کون سی جماعت المسلمین وہ ہے جس کے بارے میں نبی اسلام نے کہا مسود بی ایس سی کی مسود بن عثمانی کی ڈاکٹر نشیر کی عبدالحادی کی یا ظفر کی کوئی گول تی والی اور کوئی لمبی تی والی اور کوئی بغیر جماعت کے اکیلا رقبے مسلمین یہ معل ایک دھوکے کی باتیں ہیں اور کچھ بھی نہیں اسی طرح ان کے عقائد کے اندر جو عموماً ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ حیات برزخی کا بھی ہے اور حیات برزخی کے بارے میں مختلف گروہوں کے مختلف ہیں کچھ تو کہتے ہیں کہ آزاد قبر ہوتا ہی نہیں ہے سرے سے ہی ملک ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عذابِ قبر ہوتا تو ہے لیکن صرف روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں ہوتا اور کچھ کہنے والے ایسے بھی ہیں کہ عذابِ قبر اس دنیا کی قبر میں نہیں ہوتا بلکہ کوئی اور ہی قبر ہے آسمانوں پہ وہاں ہوتا ہے بردخی قبر یہ والی قبر بردخ نہیں ہے بلکہ بردک آسمانوں پہ ہے یہ مختلف لوگوں کے نظریات ہیں تو بردخی زندگی کو سمجھنے کے لیے صورت المؤمنون کی یہ چند آیات جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان سے اگر غور کر لیا جائے تو کافی سارا معاملہ حل ہو جاتا ہے بلکہ سارے ہی معاملے حل ہو جاتے ہیں ایک تو یہ کہ مرنے کے بعد جسم کے اندر روح کو دوبارہ لوٹا دیا جاتا ہے مسلم احمد کی طویل حدیث ورائے عظم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متقی پرہیزگار آدمی کی روح کو اوپر لے جایا جاتا ہے اس کا نام اللی جین کے اندر لکھ دیا جاتا ہے علی جین مقام نہیں بلکہ ایک رجسٹر اور دفتر کا نام ہے لوگ سمجھے کہ شاید وہ کوئی مقام ہے مقام نہیں ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہوا ماں ادراک آپ کو کیا پتا کہ ال کیا چیز ہے کتاب المرحوم اللی جین تو کتاب کا نام ہے جو مرحوم ہے لکھی گئی ہے یش حد المقر اللہ کے مقرب فرشتے اس کتاب کے پاس حاضر ہوتے ہیں فرحال اس مؤمن بندے کا نام ہے اعمال اس کا نام علی جین کے اندر درج کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب عقی دی تھی علی جین پھر اس کو واپس بھیج دیا جاتا ہے فتو رول جسا دی اور اس کے جسم کے اندر رول اٹھا دی جاتی ہے پھر قبر کے اندر اس کے پاس حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے سوال جواب شروع ہو جاتا ہے اس پر کچھ لوگ احترام کرتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے نامی وہ شیعہ تھا. یہ تقریب کے اندر اشارت ہے کہ یہ راوی ہے تھی ہی تھوڑا سا تشید اس کے اندر پایا جاتا تھا شیعہ نہیں تھا اور یاد رہے کہ جن کو آج ہم اور آپ شیعہ کہتے ہیں یہ لوگ شیعہ نہیں جن کو آج کل شیعہ کہا جاتا ہے یہ لوگ شیعہ نہیں ہیں شیعہ کون ہوتا ہے حاصل ابن حجر رحمہ اللہ فتح میں اور اسی طرح تہذیب التحیب میں اسی طرح امام امامزہ کے اندر تعریف کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ متقدمین کے ہاں کیا ہے محدثین اگر کسی رادی کو کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہے جس کے اندر تھوڑی سی شیعہ پائی جاتی ہے تو شیعہ سے کیا فرار ہے فرماتے ہیں تفریح اعلیٰ عثمان طالب یعنی شیعہ حقیقت آلو سننا و جماعت کا ہی ایک گروہ ہے وہ داخل ہے اسلام کے اندر اسلام سے خارج نہیں ہے صرف ان کے اندر ایک بنا کے فراہ پائی جاتی ہے کہ وہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں جبکہ جمہور السنہ کا موقع ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی سے اور جو بندہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عن سے بھی افضل سمجھے وہ غالی ترین شیعہ ہے وہ کیا ہے غالی ترین سیاح ہے فہو اشد فخ اشد الغلوم کا تشریح اس نے تشیع کے اندر بہت زیادہ غلوم کر لیا ہے اور اگر ہم احادیث کا مطالعہ کریں تو تھوڑی سی رمق اس بات کی بھی نظر آتی ہے کہ شاید حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ خواہش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ولات اور امارت کو خلافت مجھے ملے اس طرح صحیح بخاری عز کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ, رضی اللہ تعالی عنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لکھوانے کے لیے گئے تھے یہ ہمیں کچھ لکھ کے دے دیا جائے تاکہ ہم محروم نہ ہو جائیں بہرحال یہ ایک علیحدہ طاقف اور علیحدہ مسئلہ ہے تو تشیع بحد ضرور ہے لیکن بدعت شکرا ہے اور یہ انتہائی چھوٹا سا سغیرہ قسم کا آپ اسے گناہ اور خطا سمجھیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اور جو آدمی حضرت علی علی اللہ تعالیٰ خرید دینے کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضی اللہ علی سے بغل رکھے یہ رقد ہے اس کو راک کہتے ہیں یہ تو نہیں ہے آج کل جتنے بھی اتنا عشری شیعہ ہیں ہمارے علاقے میں پائے جانے والے یہ سارے صحابہ سے بغد رکھتے ہیں اور امام صاحبی نے تو کہا ہے بس باقی فکمن ایسے بندے کی روایت کیسے قبول ہوگی کہ الکلی کو شیعارو ہس جن کا اوڑنا وہ جھوٹ ہے اور بچھونا ان کا ہے جھوٹ ہی جھوٹ بولتے ہیں رافلی کی روایت قبول نہیں ہوگی ہاں شیعہ کی روایت قبول ہو جائے گی کیونکہ شیعہ کون ہوتا ہے وہ سنی ہوتا ہے سنی العقیدہ ہوتا ہے سنی المنہج ہوتا ہے اہل بل جماعت کے عمل اور عقیدے کے مطابق اس کا عقیدہ اور عمل ہوتا ہے صرف ایک نقطہ ایک نقطہ ایسا ہے جس سے وہ اہل و کے ساتھ موافق نہیں وہ کیا کہ وہ حضرت علی اور ضلع تعالی علی کو عثمان سے افضل کرنی چاہیے اور یہ رازان یہ یا نہیں فرماتے بات سی عمری میں تشیدی تھوڑا سا تشید پایا جاتا تھا پورا تشیع کیا ہے کہ حضرت علی کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل دل اور تھوڑا سا تشیو کیا ہوگا وہ یہی ہوگا نا کہ شاید ان کی بات صحیح ہو جو لوگ یہ کہتے ہیں تو ایسے کہنے کی وجہ سے کسی آدمی کی روایت رد کر دی جائے یہ تو بہت بڑی ضرور ہوتی ہے پھر دوسری بات کہ روح کا جسم کے اندر واپس لوٹنا جس کے یہ جماعت المسلمین والے ملک ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی غائب کیا ہے اب ذرا غور کرنا اللہ رب العالمی ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک بندے کو موت آتی ہے کون کافر لوگ جن کا تذکرہ پیچھے چل رہا ہے سورحم کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے کس کو موت آتی ہے صرف جسم کو آتی ہے یا روح کو آتی ہے اللہ نے یہ نہیں کہا اذا جا مل بہت ان میں سے کسی ایک کی روح کو موت آتی ہے نہ یہ کہا ہے کہ ہٹا جا اج ساد اج ساد ہی ان میں سے کسی ایک کے جسم کو بہت آتی ہے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے ہٹا جا آہدا ہُو جب ان کافروں میں سے مشرق میں سے کسی ایک کو بہت آتی ہے اور کافر اور مشرق کون ہے روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے اکیلا جسم یا اکیلی روح نہیں بلکہ روح اور جسم کے ملنے سے انسان بنتا ہے فرمایا جب ان میں سے کسی ایک انسان کو موت آتی ہے روح اور جسد دونوں کو تو مرنے کے بعد موت آ گئی اب مرنے کے بعد کیا ہے فرمایا پالا وہ بندہ کہتا ہے رب دیر مجھے لوٹاؤ تاکہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آئی موت کس کو آئی اکیلی روح کو نہیں اکیلے جسم کو نہیں روح اور جسم کے مجموعے کو موت آئی اور موت آنے کے بعد تالا وہی مرنے کے بعد وہی روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے رب جب مجھے لوٹا دیجیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے تالا اور رب ان کی روحیں کہتی ہیں کہ اللہ ہمیں لوٹا نہ یہ کہا ہے یہ کالا آج رب جیرون ان کے جسم کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں واپس لوٹاؤ بلکہ کہا ہے کالا وہی مجموعہ روح اور جسم کا وہ انسان جس کے اندر روح بھی تھی اور جسم بھی تھا وہ انسان کہتا ہے رب جیرون اللہ مجھے واپس لوٹاؤ تو مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ کہہ رہا ہے کہ مجھے واپس لوٹاؤ اب مرنے کے بعد روح اور جسم کا مجموعہ تب ہی کہے گا جب مرنے کے بعد اس کی روح کو واپس لوٹایا جائے گا جب مرنے کے بعد اس بندے کے جسم میں اس کی روح کو لوٹایا جائے گا تو تبھی روح اور جسم کا مجموعہ کہے گا نا کہ مجھے واپس لوٹاؤ دنیا میں مگر اللہ تعالیٰ کو فرمانا چاہیے تھا موتانے کے بعد بندے کی روح نے کہا کہ مجھے واپس لوٹاؤ یا کالا جاب ہوں ربدے کی روح لیکن لفظ جسد یا جسد روح نہیں بولا قال کالا اور اس کا مرجع ہوئی احد ہوں روح اور جسد کا مجموعہ تو ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد روح کو جسم کے اندر لوٹایا جاتا ہے جب روح اور جسم اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ روح اور جسم کا مرتب انسان یہ کہتا ہے اللہ مجھے دنیا کے اندر واپس لوٹاؤ کیوں لعلی اعمل لالحا شاید کہ میں نیک احمد کر لوں فی ماتو پہلے نہیں کیے تھے اب میں کر لیتا ہوں کل ہر گھر ایسا نہیں ہوگا یہ دوبارہ دنیا میں نہ جائے گا سلیمت خواہ یہ بات تو اپنی زبان سے کہے گا کہ مجھے لوٹاؤ لیکن وہ لوٹایا نہیں جائے گا فرمایا وا اہم وڑا اہم برز الا یوم اور ان کے پیچھے ایک برز آڑ پڑتا ہے اس دن تک جس دن یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے ان ان کے پیچھے، ان کے پیچھے اور دنیا کے درمیان ان کے اور دنیا کے درمیان اسی روح اور جسم کے مجموعے اور دنیا کے درمیان برزاخل برزخ ہے الا یوم قیامت تک تو معلوم ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر ہو وہ کیا ہے برزخ ہے مرنے کے بعد بندے کی روح جہاں پر ہے وہ کیا ہے برزخ ہے بندے کا روح اور جسم مرنے کے بعد جس جگہ پر بھی ہو وہی وہ اس کے لیے برزخ ہے اور وہی وہ اس کے لیے قبر ہے اللہ رب العالمین نے بڑے شفاف انداز سے مسئلہ کا حل فرما لیا جو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے وہ کیا کہتے ہیں مسلمین والے کہ روح اور جسم کے درمیان برزخ ہے روح جسم تک نہیں لوٹتی اگر یہی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ تو فرمانا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کو نہیں واحد اور واحد بردا ہن علا کہ ان کی روح کے درمیان اور جسموں کے درمیان بردا ہے یا یہ جی کہا ہوتا کہ زمین و راج ساری ہم بردا ہونی لائی روح یا جسد کا لفظ نہیں بولا بلکہ کہا امی و رائی وہ روح و جسد کا مجموعہ جس کو موت آئی تھی وہ روح و جسد کا مجموعہ جو مرنے کے بعد بولا تھا اسی روح و جسد کے مجموعے اور دنیا کے درمیان بردا اور اور پردہ قیامت تک نہیں آئے گا یہ اللہ کا ایک عمومی اصول اور قاعدہ ہے اور بس اوقات اللہ تعالیٰ قاعدے اور قانون سے ہٹ کے بھی کوئی کام رونما کرتا ہے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہی کہا ہے کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے اللہ نے کہا اللہ مر جاؤں اللہ نے انہیں موت دے دی پھر تم پھر ان کو زندہ کیا دنیا میں مارا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا اصول کیا ہے کہ مرنے کے بعد بندہ واپس دنیا میں زندہ نہیں ہوتا لیکن خر عادت بسا اوقات اللہ رب العالمین ایسا کر دیتے ہیں کہ دنیا میں بندہ مرنے کے بعد دوبارہ دنیا میں واپس آ جاتا ہے اسی طرح تیسرے سپارے کے شروع میں دو واقعات اللہ نے ذکر کیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے اللہ مجھے دکھا تو صحیح کہیں بتل نہ ہوتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا سرمایا خود ابا کری تو چار پرندے اپنی طرف مائر کر جب تیری طرف مائر ہو جائے ان کو دبا کر اور ان کی ایک ایک بوٹی ایک ایک پہاڑی پر پھر ان کو بلا یا یعنی تین یا دوڑتے ہوئے تیرے بات آئے ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا تو پرندے زندہ ہو گئے پھر او مرا وحی قالا اننا يحیبادر، اننا يحیبادر، اللہ اللہ نوشی ہا مزہ سلاک السلام کا واقعہ اللہ نے مخترین ذکر کیا اس سے پہلے کہ اس نے کہا ایک بے امان اجری ہوئی بچی کو دیکھ کہ اس کو مرنے کے بعد اللہ کیسے زندہ کرے گا اللہ رب العالمین موت سو سال بعد دوبارہ زندہ کیا پوچھا کب لگی اس کا کتنی دیر ٹھہرا ہے کہنے لگے لگیش تو جہاں جاؤں ایک آدمی رہا ہوں گا میں نہیں بل لگی کہا میں سو سال رہا ہے سو سال بات اللہ نے زندگی دے دی پر میں ٹھیک ہے اب دیش کیسے زندہ کروں گا وہ نظارہ سامنے دیکھ لے پندر قیل کا کو دیکھ ہم اس کی ہڈیوں کو کیسے رنشید ہوا کیسے جمع کرتے ہیں کیسے نقسوحا لکھنا ان پر گوشت ڈھاتے ہیں کیسے کھال چڑھتی ہے تیرے سامنے اللہ رب العالمین نے گدے کو ازیر سلاۃ اسلام کے سامنے مردہ گدے کو ہڈیاں بنا ہوا تھا زندہ کر کے گوشت ڈھا کے چلتا چلتا بنا کے نکالی تو بہرحال اصول اللہ رب العالمین کا یہی ہے کہ مرنے کے بعد بندہ تو بارہ دنیا میں نہیں آتا لیکن کچھ صورتیں مستفنا ہوتی ہیں اس اصول کو ہم دیر میں رکھیں ان شاء یہ آگے کام آئے گا کہ اصول یہی ہے کہ اللہ العالمین مرنے کے بعد بندے کو دوبارہ زندہ نہیں کرتے دنیا کے اندر لیکن بسا اوقات ایسا اللہ تعالی کر بھی دیتے ہیں اور یہ بسا اوقات کرامت ہوتی ہے یا اس کے دراز یا احانت یا موجودہ یا حال روح کا جسم کے اندر لوٹنا قرآن مجید سے ثابت ہے اور قرآن مجید سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مرنے کے بعد بندے کے روح اور جسم اور دنیا کے درمیان برزخ ہے یعنی مرنے کے بعد بندے کا روح بندے کی روح اور بندے کا جسم جس جگہ پر ہوگا وہ اس کے لیے برزخ کہلائے گی اب جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ برزخ یہ نہیں ہے قبر برزخ نہیں ہے اس سے بندہ پوچھے کہ بندے کا جسم تو اس قبر کے اندر پڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہی وار ہم برسہ ان علاجوں میں ان کے روح و جسد اور دنیا کے ماں بین برزخ بردخ اگر جسم کو اس قبر کے اندر مانتے ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہ قبر برزخ ہے اور جڑا و سزا جو برزخی زندگی کی ہے وہ اسی قبر کے اندر اسی برزخ کے اندر ہوتی ہے اور یہ قبر یا تو روضہ رود الجنح یا النار یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جاتا ہے اور یا پھر جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا بن جاتی ہے اس طرح عدیث کے اندر بے شوار مقامات پر یہ بات آئی آزاد کا سلسلہ تو اللہ رب العالمین نے پرانے مجید میں آزاد کے بارے میں بھی بڑی واضح طور پر بیان فرمایا کرواتی ہے دلیل سکارات ہوتے ہیں اور ولمٹ با فکو ہم فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرفاتے ہیں کہتے ہیں اخریجو انفو ساک معلوم ہوتا ہے کہ روح قبض کرنے کے لیے ملاق الیک نہیں ہے کافی سارے ہیں بلکہ ایک بندے کی روح کو قبض کرنے کے لیے کافی سارے پرشتے ہیں بہت سارے پرشتے ایک کی روح قبض کرنے کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں. ایک اقدام یہ بھی حل ہو گیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ملا موت ایک ہے اور وہ بیق وقت اتنے لوگوں کی روح کیسے قبر کرتا ہے پھر کوئی کسی کی تعریف نہیں کرتے ہیں. اور کئیوں نے تو اس کا نام بھی رکھا ہوا ہے اسرائیل پتہ نہیں کتر سے ہوا ہے یہ نام بہرحال فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں کہتے ہیں اپنی جانوں کو نکالو جس دن یہ فرشتے جانیں قبض کر رہے ہیں روحیں نکال رہے ہیں اسی دن کے بارے میں فرمایا یہ کہتے ہیں المنا تر جمنا ازابل آج کے دن ہی تم کو رسوا کن عذاب دیا جائے گا آج کے دن تم رسوا کن عذاب کی جگہ لیے جاؤ گے اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کہا کرتے تھے اور تکبر کیا کرتے تھے تو اس آئے سے پتا کر رہا ہے کہ جس دن بندہ مرتا ہے اس کی روح قبر ہوتی ہے اسی دن سے ہی اسی دن سے ہی عذاب شروع ہو جاتا ہے چاہے آج پود ہوا ہے اور اس کی چار پائی اور نیت سامنے پڑی رہے مائیکل جیکسن کا دیکھا نہیں اخبارات میں آتا رہا وہ پانچ سات دنوں بعد انہوں نے لگایا کئیوں کے کئی کئی دن لگ جاتے ہیں تو بہرحال جس دن روح قبض کی جاتی ہے اسی دن اس کو سزا دی جاتی ہے اور یہ بات میں پہلے کر چکا ہوں کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو وہی اس کے لیے قبر ہے مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہوتا ہے وہی اس کی قبر ہے اس کی ایک ترین سورہ عادت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے ما ماتا راہ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا اس کو نعمتیں دی ساری اپنی نعمتیں گنوانے کے بعد فرمایا سلم پھر اللہ تعالی نے اس کو موت دی اخبارہ اور اس کے موت کے مختصر فوراً بار اس کو قبر دی لفظ فا عربی زبان کے لیے تعقیب قصر کے طور پر استعمال ہوتا ہے اگر ہوتا نا سما اماتا ہوں سما تو پھر یہ معنی نکل سکتا تھا کہ مرنے کے کچھ دیر بعد خبر ملتی ہے لیکن اللہ نے سما کا لفظ نہیں بولا میںا ہوں پھر زندگی کے کچھ دیر بعد اس کو موت دیارا ہوں اور مرنے کے فوراً بعد اس کو قبر دی تو جو ہی بندہ مرا فوراً قبر نہیں اب خاں اس کا جسم چار پائی پہ پڑا ہو درندے کھا جائیں بلاسٹ ہو جائے ریزا ریزا ہو جائے پانی میں بہ جائے جا کے بھی جائے وہی اس کی قبر ہے اللہ نے پرانے مزید میں کہا ہے اللہ کا دعویٰ سچا ہے من ابو من اللہ فی من اب من اللہ حدیثہ من اوفا اوا دیا اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے مرنے کے فوراً تو مرنے کے فوراً بعد آزاد قبر مرنے کے دن جس دن بندہ مرا ہے اس دن آزاد قبر شروع ہو جاتا ہے سورت الانعام کی یہ آئے جن دلالت کر رہی ہے کہتے ہیں کی جز دیے جاؤ تمہیں رسوا کل آگام آج کے دن لیا جائے تو آج کے دن قیامت تو نہیں نا قائم ہو گئی قیامت تو ایک وقت قائم ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے آرے فراؤن کے بارے میں سرمایا ہے اللہ اور یوح آگے صبح شام کو آگ پر پیش کیے جاتے ہیں انہیں آگ کا آزاد ہوتا ہے اور قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا فراؤ نا شبد الزاد علی آل فراون کو سخت ترین آزاد سے دو چار کرو تو علی فراؤن کو قیامت کے دن کہا جائے گا سخت ترین آزاد میں داخل کرو تو یہ جملہ دلالت کر رہا ہے کہ جو اندار و یوہراد آ رہی ہے بدو میں شام ان کو جو آپ کا آدھار پیش ہوتا ہے یہ قیامت سے پہلے پہلے ہے اور اسی کا نام آزاد قبر اسی کا نام آزاد برزخ قبر و برزخ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فنواتے ہیں اللہ رب العالمین کی یہ آیت جو سب اللہ, اللہ خیال کے بارے میں آزاد قبر اس کے اندر اللہ رب العالمی یہ بات نبی کریم صلی اللہ وسلم کی رریس موجود ہے بالقول صابت في خیال دنیا یہ آیت آزاد قبر کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت یعنی برزخی زندگی میں بھی اور ثالمین ظالموں کو گبراہ کر دیتا ہے شاہ اور اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے تو ایک دنیا کی زندگی اور ایک قبر اور برزخ کی زندگی یہ دونوں زندگیاں اللہ رب العالمین نے کتابوں سنت کے اندر بیان فرمائی اچھا یہاں سے کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں تو اللہ نے تو کہا کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موتیں ہیں یہ بردا والی زندگی کے میں میتی سے آ گئی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تم مردہ تھے پھر تم کو زندہ کیا پھر تم کو موت دے گا پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو دو زندگیوں اور دو موتوں کا ذکر ہے اور پھر بھی کیا مت کے دن کہیں گے ربانہ آمد کا نقل نہیں وہ علی کا نسل نقین اللہ کو ہمیں دو زندگیاں دی دو موتیں دی کیوں اگر بزرخ والی زندگی کو مانے تو ایک تیسری زندگی کو ماننا پڑتا ہے لیکن یہ اعتراض بھی محض اعتراض ہے کوئی حقیقت اور حیثیت اور مکت نہیں اس کی اصل میں زندگیاں دو ہیں اور ہر زندگی کے دو مراحل ہیں ایک ہے دنیاوی زندگی اس کے بھی دو مراحل ہیں ایک مرحلہ ماں کے پیٹ کا اور ایک پیٹ سے باہر اسی طرح برزخی زندگی کے بھی دو مراحل ہیں ایک قبر کے پیٹ میں اور ایک اس سے باہر اور اللہ رب العالمین کے پرانے مجید کی آیات بجینات اس پر دلالت کرتی ہے دیکھیے اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہاری پرورش کرتا ہے تمہاری تصویریں شکلیں بناتا ہے تمہاری ماں کے پیٹوں میں پھر یقری جو کم تفلا پھر وہ تم کو ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے اس بچہ بنا کر یعنی کہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کے بندہ زندہ نہیں ہوتا زندہ ماں کے پیٹ میں تھا زندگی ماں کے پیٹ میں مل چکی ہے اور زندگی کی حالت میں ہی اللہ نے باہر نکالا ہے یہ دو مرحلے ہیں زندگی کے ایک ماں کے پیٹ میں اور ایک پیٹ سے باہر اب ماں کے پیٹ والی زندگی کو باہر والی زندگی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا لیکن نا بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ہرکت کرتا ہے سانس لیتا ہے ویزا کھاتا ہے حلم بھی کرتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے باہر رہ کر بھی کھاتا پیتا ہے سانس لیتا ہے لیکن ماں کے پیٹ میں وہ سن نہیں سکتا باہر آ کر سن لیتا ہے ہے وہ بھی زندہ اور زندگی وہ بھی دنیا والی ہے لیکن سن نہیں رہا بول بھی نہیں رہا باہر آتا ہے بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے تو اور بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ علیحدہ رہتا ہے زندگی کے ان دونوں مراحل کے اندر پھر اسی طرح مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے مرنے کے بعد ایک نئی زندگی کا آزاد ہو جاتا ہے وہ برزخ والی زندگی ہے بدلے کے فوراً بعد روح کو جسم کے اندر لوٹا دیا گیا برزخی زندگی شروع ہو گئی اور اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے کہ فائزہ سور فائزہ ہوں مین اجدا کی علاحتی جب سور سوکھا جائے گا تو وہ قبروں سے نکل کر رج کی طرف بھاگے گئے یہ نہیں کہا کہ زندہ ہوں گے زندہ ہونے کے بارے میں تو نہیں کہا کہ اس جب سور تھوکا جائے گا پھر زندہ ہوں گے ہاں نہیں نکل کے بھاگیں گے نبی نے وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن قبریں پھٹے گی آنا اب منسنگ سب کو ادہ اب پہلا میں وہ ہوں گا جس سے زمین پھٹے گی میں سب سے پہلے قبر سے نکلوں تو مرنے کے بعد یہ اخر بھی برزخی زندگی شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ نے شہرا کے بارے میں تو بہت مانے کر کے بیان فرما دیا ہے بردسی زندگی کے بارے میں بردستی زندگی کے بارے میں شہادا کی بردستی زندگی کو اللہ نے بہت اہمیت دی دیشہ زندہ ہے تمہیں پتہ نہیں کیا وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ زندہ ہے نہیں وہ اخروی زندگی کے ساتھ زندہ ہے اور اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس کرنا بے وقوفی جہالت اور نادانی ہے اور ان کے پاس شرور بھی ہے تھوڑا بہت شعور کیا ہے بس اہار ان کا مجردہ اللہ کیا انہیں جاتا ہے سارے جو اللہ نے انہیں دی و خوش ہے یہ سب من قلتی اللہ خوب بلا ہوں یہ سب شروع بین اللہ کی نعمتوں کی ان کو خوشخبریयां دی جاتی ہیں وہ فضل اللہ کے فضل اور انعامات کی انہیں خوشخبریयां دی جاتی ہیں اور یہ خوشخبری ملتی ہے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین اہل ایمان کے اجر کو اللہ ضائع نہیں کرتا تو جو یہ ایت پیش کرتے ہیں اموات غیر احیاء و ما يشعرون ايان يبعثون اس میں جس شعور کی کی گئی ہے وہ شعور اپنے حم و اطلاف کر رہ بلکہ ایک خاص شعور کی نتی ہے وہ شعور کیا نہیں ہے انہیں ابھی کہ کب اٹھائے جائیں گے قبر والوں کو یہ نہیں پتا قبر والوں کو یہ علم نہیں ہے کہ انہیں جائے گا اب یہاں یہ بھی نہیں کہا کہ کب ان کو زندہ کیا جائے گا بہرحال قبر کی زندگی یہ اخروی زندگی کا ایک حصہ ہے اور جنت یا جہنم والی زندگی یہ اسی اخروی زندگی کا دوسرا حصہ ہے جس طرح دنیاوی زندگی کے دو حصے ہیں اسی طرح اخروی زندگی کے بھی دو حصے ہیں اسی طرح ساتھ ساتھ چند ایک سوالات جو اگر وہ آپ سے سوال کریں تو کچھ سوال ایسے بھی دیتے جائیں جو ہم نے ان سے کرنے ہیں ان کا یہ کہنا ہے نا کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹائی جاتی ہم نے الحمدللہ للہ مجید سے ثابت کیا ایک جگہ پر مکالمہ بھی ہوا ایک آدمی کے ساتھ اسی موضوع پر اور اس کو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت سنائی کہ دیکھو اللہ نے کہا کہہ دیا ہے ہے ہے مجید کے کے اندر اندر ثابت ہو گیا روح جسم میں کے اندر ہے مرنے کے بعد بے پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بنا میرے ساتھ ان سے سوال کر لیں کہ آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹتی اس دعوے کو قرآن سے ثابت کرو یا حدیث سے ثابت کرو ہم مان جائیں گے ہم نے تمہارے ساتھ کون سے مربے بانٹنے ہیں کوئی شریکہ تو نہیں ہے نا بات تو دین کی ہے دلیل جو جو مان جائیں گے ہمیں تو اللہ نے ایک قانون دیا ہے ایک قانون کہ جو بھی تمہارے سامنے کسی قسم کا کوئی بھی دعویٰ کرے اس کو کہو ہا تر ہا نہ کنکن اگر سچے ہو دلیل دے ہو کوئی جھگڑا نہیں دلیل دو اس بات کی کہ مرنے کے بعد روح جسم میں نہیں لوٹتی یا اس بات کی دلیل کہ مرنے کے بعد آزاد صرف اور صرف روح کو ہوتا ہے جسم کو نہیں قرآن کی کوئی یہ ایک عید پیش کر دو جس میں آیا ہو کہ جسم کو عذاب نہیں ہوتا یا روح کو نہیں ہوتا جسم کو ہوتا ہے وہ یہ ایک عید پیش کر دیں اور قیامت کا نہیں کر سکتے گے انشاءاللہ اسی طرح قرآن مجید کی کوئی ایک عید پیش کر دیں جس میں یہ آیا ہو کہ قبر اور بردف کے اندر زندگی نہیں ہوتی تو یہ ایک عید پیش کرے ہم تو دلائے دے رہے ہیں پرانے مجید سے الحمدللہ کہ بردت کے اندر زندگی ہے اور یہ عقروی زندگی کا پہلا مرحلہ ہے اور قیامت کے بعد اقروی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اور آزاد روح اور جسب دونوں کو ہوتا ہے کیونکہ پھر کہہ رہے ہیں ال یونا کچھ یونا آداب آج کے دن تمہیں آج کے دن تمہیں کن عذاب کی سزا دی جائے گی سزا دی جائے گی یہ نہیں کہا کہ آج کے دن تمہاری روح سزا دی جائے گی یا تمہارے جسموں کو جن کی روحوں کو نکالا جا رہا ہے انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں عذاب ہوگا اچھا پھر ایک پچکار یہاں پہ کھڑا کرتے ہیں اگر अगर مرنے کے بعد جسم یہ واپس لوٹ آتی ہے تو پھر تو بندے کو زندہ ہونا چاہیے پھر اس کو کسن کیوں کرتے ہیں اس اعتراض کا جواب بھی سن لے کہ جب بندہ زندہ ہوتا ہے زندگی کے دوران اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے لوگ اس کو مردہ نہیں کہتے زندگی کے دوران جسم سے روح نکل جاتی ہے لوگ اس کو مردہ نہیں کہتے وہ اللہ جو جسم سے روح کو نکال کے انسان کو زندہ رکھنے کے قادر ہے وہ روح کو لوٹا کے مردہ رکھنے کے قادر نہیں ہے ایسی باتیں کرتے کہا ہے نا اللہ تعالی نے کہ جب نیند کا وقت ہوتا ہے اللہ رب العالمین روح کو سبز کر لیتا ہے نکال لیتا ہے اللہ یہ سبق الف اللہ روح کو نکال لیتا ہے پورا پورا نکال لیتا ہے موتی ہاں موت کے وقت اپنی ولہ کی لمتمکی منامی اور آگے چل کے فرمایا جو روح جس جسم کو موت نہیں آنی ہوتی اس کو بھی نکال لیتا ہے اللہ تعالی نیند کے عالم میں جس کو موت آنی ہوتی ہے اس کی روح بھی نکل جاتی ہے جس کو موت نہیں آنی ہوتی اس کی بھی روح نکل جاتی ہے فیوسی کنڈا کی قباہ نہیں پھر جس کے بارے میں اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس نے سوئے سوئے مرنا ہے اس کی روح کو روک لیتا واپس نہیں جانے دیتا میور سی روح خوراک انجن موسم اور جو دوسری روح ہوتی ہے جس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا گیا اس کی موت کا ایک مقررہ تک جب تک اس کی زندگی ہے اس کو واپس کر دیتا ہے تو نیند کی حالت میں روح نکال لی جاتی ہے لیکن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے بڑا ہوا نہیں ہے تو روح کے جو لوگوں نے یہ تعریف کی ہے کہ موت نام ہے جسم سے روح کے نکل جانے کا یہ تعریف ہی غلط ہے موت ایسی چیز ہے جس کی تعریف آئے تک کوئی انسان صحیح طرح سے کر ہی نہیں سکا ہاں ایک موٹی سی پہچان پہچان موت کی وہ ضرور ہو سکتی ہے خاص تعریف نہیں اس طرح سوج کی کوئی خاص تعریف نہیں لیکن اس کی اقسام اور اس کی پہچانیں بہت زیادہ ہیں موت کیا ہے کہ بس میرے دنیاوی زندگی ختم ہو جائے یہ موت ہے دنیاوی زندگی کے اختتام کا نام موت ہے اغروی زندگی کے آغاز کو دنیا کے اعتبار سے ہم موت ہی کریں بہرحال اسی طرح ایک مسئلہ کھڑا کرتے ہیں سیما موتا کے بارے میں صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے کہ جب مردہ اس کو دشن کر دیا جاتا ہے تو وہ دسنا کے جانے والوں کے قدموں کی آہت ان کے پاؤں کے جوتے جو ہوتے ہیں ان کی آہت کی آواز سنتا ہے ان لوگوں نے زارے مونی صدیش کا انکار کیا یہ کہہ کر اللہ تعالی نے فلاح مجید میں کہا ہے انکا لا تصویر تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ولا دعاء اذا درا ولوہ اور نہ ہی آپ کانوں سے معذور بہرے آدمی کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چلے جائے ایک بار یہ بات ہے کہ آئت کا اذا ادا ولو بدبی اس بات پر دلالت کر رہا ہے اس سے وہ مردہ مراد ہی نہیں ہے کیونکہ مرنے کے کے بعد کوئی پیٹ پھیر بھاگتے ہوئے کسی نے دیکھا کو اللہ تو فرما رہے ہیں کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا کب جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس مردے سے مراد وہ مردہ نہیں جو یہ مراد لیتے ہیں بلکہ کوئی اور مردہ مراد ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا لا تعمل تعمل قلوب دل اندھیرے ہوتے ہیں آنکھیں بھی نہیں ہوتی بہرحال اگر اس کو مان بھی نہیں تو پھر بھی کوئی مدافع اور حج نہیں اللہ نے یہ کہا کہ تم نہیں سنا سکتے یہ تو نہیں کہا کہ میں بھی نہیں سنا سکتا ہاں یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس میں ہوگئیں گے سا جس کو چاہتا ہے سناتا ہے اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ خط قدموں کی آٹھ قدموں کی چاپ اللہ کے سنانے سے مردہ سنتا ہے ہمارے سنانے سے نہیں سنتا تو بھائی قدم ہے ایک راز تو یہ تھا کہ تم نہیں سنا سکتے بھائی نہیں سنا سکتے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم سنا سکتے ہیں سناتا اللہ تعالیٰ ہے اور سنانے کی دلیل کیا ہے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سنتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سنایا اور وہ لوگ سنتے ہیں. اسی طرح قریب بدر والی روایت جدویر نے وہ ستر سردار جو مرے تھے ان کو ایک کنویں کے اندر پھینک کر گتید کر اور پھر ان کو کہا جما تم کم سکتا کہ جو وعدہ تم نے تمہارے ساتھ تمہارے رب نے کیا تھا ثابت ہو گیا اب تو اس کا بھی انکار کرتے ہیں اسی آیت کی وجہ سے لیکن بات بنتی نہیں ہے تو اصول اور قاعدہ یہی ہے کہ مرنے کے بعد مردہ نہیں سنتا ہم سوائے موتا کے کلیات قائل نہیں کتاب و سنت کے ہے مطابق موقع کہ مردہ مرنے کے بعد نہیں سنتا ہاں جس کو اللہ سنائے وہ سن لیتا ہے مرنے کے بعد مردہ سنتا نہیں ہے اصول یہی ہے لیکن کچھ صورتیں مستفمان ہیں جس کو اللہ تعالی سنائے وہ سن لیتا ہے اور اللہ کس کو سناتا ہے اور کس کو نہیں سناتا اس کے لیے دلیل درکار ہے آج اگر تو اس کے کہنے لگے کہ فلاں بزرگ بھی سنتے ہیں مرنے کے بعد اسے کہو ہاتھ ہو بر ہا کم بنکا دیتی ہوں بھائی ہم ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ بزرگ بھی سنتے ہیں بڑے پوچھے ہوئے ہوں گے بڑی کرامتے ہوگی ان کی لیکن دلیل دو اصول یہ ہے کہ نہیں سنتا کب کے والی کلیبے بدر والی صورت مستفنا ہے دلیل اس کے اوپر موجود ہے اس طرح پہلے میں حرف کرایا کہ اصول یہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بندہ دنیا میں دوبارہ نہیں آتا لیکن کچھ صورتیں مستفنا ہیں اللہ رب العالمین کا بیٹھنے میں جس کی چند ایک مثالیں بھی پہلے آپ کو دی جا چکی ہیں اسی طرح ایک حدیث صحیح بخاری کی سورن نبی داؤد کے اندر بھی آتی ہے سورن نسائی کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ موجود ہے زیادہ مفصل ابو داود اب نسائی کے اندر ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں زمین میں گھومنے پھرنے والے تو جب بھی تم لوگ درود و سلام پڑھتے ہو مجھ پر پہنچایا جاتا ہے کیونکہ روز ہی جی اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمام کے تمام تر امور اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں انہیں ہی یرجہ امرود کلو انہیں ہی یور جہ المر سارے کے سارے امور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں الا اللہ اللّہ تو سیر الامور اور بھی کئی ایک آیات تو اگر یہ مان لیا جائے کہ سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا جاتا ہے تو پھر تو شرک ہو جائے گا یہ بہت بڑا बना بنا کے करते کرتے ہیں لیکن कि کہ آپ اگر کسی کو خط لکھتے ہیں اس کے اندر آپ سلام کرتے ہیں لکھتے ہیں نا السلام علیکم اور باقی آپ کا وہ سلام اٹھا کر اور پہنچاتا ہے جس کا خط ہوتا ہے اس کے پاس جب کوئی بندہ آپ کو ملتا ہے کہتے ہیں اچھا خدا بندے کو ملنا تو اس کو میرا سلام کہنا تو یہ سلام اس تک پہنچایا جا رہا ہے عقیدہ ہے عقیدہ ہے کہ میرا یہ سلام اس تک پہنچے گا اس کے آگے پیش کیا جائے گا یا نہیں یہ بھی تو شرک نہیں ہے اگر اس کو شرک کہتے ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ بھی شرک ہے اور پھر اسی طرح آپ بہت کچھ لوگوں کے آگے پیش کرتے ہیں وہ بھی سارے کا سارا شرک ہو جائے گا مثلاً وغیرہ جمع کرواتے ہیں کے لیے اب سنو کے آگے پیش کیے جاتے ہیں اگر میں پیش کیے جانے کا مفہوم ہی نہیں سمجھا ہے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی پہنچتی ہے ہمارے سلام کہنے کی وجہ سے درود کہنے کی وجہ سے تو یہ دعا ہے ہم اپنے مردوں کے لیے فوج ادار کے لیے دعائیں نہیں مانگتے اللہ ان کو معاف کر دے نوصرت فرما دے ان پر رحم فرما دے تو یہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم ان کے لیے دعائیں مانگتے ہیں تو یہ ان تک پہنچتی ہے اللہ کی رحمت ان تک پہنچتی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور و سلام بھیجنے کا مانا بھی یہی ہے کہ ان پر اللہ سلام و فیرت رحمت اور سلام کی اندازت فرمائے تو یہ دعا اللہ رب العالمین کے حضور پیش کی جاتی ہے اور اس دعا کا جو اثر ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیش کیا جاتا ہے تو لہٰذا یہ بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جس کو انہوں نے خواہ مخواہ اچھا رکھا ہے اور اٹھا رکھا ہے اسی طرح نزول مکی کے بارے میں جب ایک سوالات دس سوالات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کرتے ہیں ان کا بھی الحمدللہ ہم نے کئی ایک مجالس کے اندر جواب دیا ساتھی کہہ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو انشاءاللہ کسی بھائی نے اگر کوئی سوال وغیرہ کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے دس ایک منٹ موجود ہے جو موضوع جو باتیں ابھی رہ گئی ہیں ان کے بارے میں یا جو باتیں کی گئی ہیں ان کے بارے میں کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو وہ کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ شاء اللہ مجھے اس پر خاص طور پہ سوال آیا ہے کہ حدیث سے میرا کل موت کا نام ادرا آیا ہے پھر وہ حدیث پیش کر دیں ہم مان جائیں گے ہم تو سیدھے سے بندے ہیں کہا ہے کہ ہاتھوں بڑھا نہ تو بالکل تم ساری دین وہ حدیث صحیح طرح سے ثابت کر دیں ہم مان لیں گے انشاءاللہ کوئی حرض نہیں ہے ہم ماننے کے لیے بیٹھے ہاں جی کرے ان شاء ایک منٹ میں ہو سکتا ہے جواب ہو جائے ہاں جی ہاں جی پوچھ جی جی سوال کرنے باقی ہاں جی وہی اس کے لیے خبر ہے وہی بدلا ہے میں نے میں نے یہ بات کی ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے مرنے کے فوراً بعد اللہ تعالی نے اس کو قبر دی ٹھیک ہے مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہو وہ اس کے لیے خبر ہے خا وہ گڑے کے اندر ہے یا اس سے باہر ہے فضا میں تو بارہ نیچے آ جاتا ہے اوپر کوئی نہیں اڑا رہتا نیچے گرتا ہے اور تو مختصر جواب آپ کو دے دیا کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں بھی ہو وہ اس کے لیے قبر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن الدین میں کہہ دیا ہے چلو ٹھیک ہے بعد میں کر ठीक ٹھیک ہے سوال کیا ہے کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک بردک پگڑ میں ہے اور ایک بردک اوپر آسمان میں ہے تو دو بردک ہوئی پکڑ کریں میں نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک بردک آسمان میں ہے میں نے یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد بندے کا روح جسم جہاں پر ہوتا ہے وہی اس کے لیے قبر ہے وہی اس کے لیے بردک ہے آسمانی بردک تو وہ کہتے ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ آسمانی بردک کے بارے میں کہتے ہیں کہ بردک اور قبر آسمانوں میں ہے کہیں اور ہم سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ کا دعویٰ ہے کہ بردک اور قبر جس میں آزاد دیا جاتا ہے وہ آسمانوں پر ہے تو ہاتھوں برہا صادقین سچے ہو تو اس دعوے کی دریل پیش کر دوں سوال دیا ہے ڈاکٹر بشیر صاحب اور حادی صاحب سے جی آپ کی کوئی ذاتی اختلاف ہے جو ان کے نام سے مخاطب کر رہے ہیں یہ <laughs> بڑا عجیب قسم کا سوال ہے اب کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ جبات المسلمین سے آپ کو کوئی ذاتی اختلاف ہے بھائی مجھے دین کا اختلاف ہے مجھے افسوس ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں وہ خود اپنی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں یہی ایک سڑک ہے جس کو لے کر بات کر رہے ہیں چار زندگی اور چار موت کو قدر کریں کیونکہ قرآن میں چار زندگی اور چار موت کا ذکر ہے بھائی جی اس انداز سے اگر زندگی اور موقع بنانے لگے پھر تو کافی ساری ہو جائیں گی ٹھیک ہے نا یہ ایک علمی بات ہے اگر اس میں ہم پڑھے تو انشاءاللہ شاء کو ماننا پڑے گا کہ پانچ زندگیاں ہیں اگر ایک ایک لمحے کو جس کو خوشی کو بھی آپ موت قرار دینے لگے تو پھر تو پانچ زندگیاں بن جائے گی اصول یہی ہے کہ دو زندگیاں ہیں اور دو موقع ہیں اور دونوں زندگیوں کے مراحل ہیں جس طرح میں نے پہلے کر دیا تفصیل کے ساتھ ہاں جی کسی اور کا کوئی سوال حجیز کو نہ ماننے والے شخص کو کیا کہا سوال کر رہے ہیں بھائی کہ حدیث کو نہ ماننے والے شخص کو کیا کہا جائے گا اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث کو نہ ماننے والا شخص اگر ہر دھرم ہے اگر ہر دھرم ہے جان بوجھ کے سمجھتا ہے کہ حدیث حجت ہے حدیث دلیل ہے اس کے باوجود اس کو نہیں مانتا تو ہم اس کے اوپر کفر کا فتواری لگا سکتے ہیں کیونکہ اس کی ایک اتحادی خطا ہے اس کی ہم اصلاح کریں گے اور اس کو غالی ترین بجاسی کہیں گے اور بہت کچھ اس کو کہیں گے لیکن فتبۂ کفر اس کے اوپر عائد نہیں ہو سکتا یہ جو تقسیر معین کا مسئلہ ہے یہ بڑا محتاط ہے خام خط فتبوں کی تقسیم کی توف چلانے سے گریز کرنا چاہیے اور دوسرا وہ بندہ اس کو پتا ہے کہ حدیث حجت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ کی وحی ہے اس کے باوجود وہ اس کو نہیں مانتا دلائل اس کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں پھر بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا یہ بندہ دائرۂ اسلام سے خارج ہے مرتد اور قافر جیسے قرآن میں آیا تمہارے لیے تمہارا دن مکمل پھر کیا مطلب حدیث کے حوالے ہم کیوں نہیں سوال کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا آج کے دن تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا پھر حدیث کے حوالے کیوں دیتے ہیں اللہ کے بندو حدیث بھی تو نبی وسلم کے ساتھ ہی تھی حدیث نبی کریم صلی اللہ وسلم کے ساتھ ساتھ تھی کے بعد میں آئی ہے اور نبی اسلام کے قول اور شیر کا نام حدیث ہے بعد میں نادل نہیں ہوئی اور پھر اگر کوئی بندہ میں یہ سوال کر لیتا ہوں چلو کہ آپ کو کس نے یہ کہا <سجب> ال یوم اکمل صولہ کم دینا کم قرآن کی آیت ہے چلو سابت کرو اس بات کو کہ ال یوما اکمل سولہ کم دینا کم یہ قرآن کی آیت ہے کرو سابت اب بغیر حدیث کے سابت نہیں ہو سکتی کہ یہ قرآن کی آیت ہے بلکہ پورا قرآن حدیث کے بغیر ثابت نہیں ہوتا حتا کہ رسول اللہ وسلم کی نبوت ثابت نہیں ہوتی اور نبیرام نے اہل مکا کوہی سفافت کر کے کیا کہا تھا میں تمہاری طرف رسول ہوں علیہ السلام نے کہا تھا نا تو جب انہوں نے رسول مانا تو قرآن کو مانا پہلے حدیث پر ایمان لائے پھر قرآن پر ایمان لائے اور سبھی موضوع ہے حدیث کا یہ ان شاء اللہ پھر کسی مزرس میں اس کے بعد